الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطاني الرجم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله واحلہ عابقیا نور الله رحمت کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ للہ وجل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تعالی امیر کی ہمیں زیارت بھی نصیب ہوگی تلاوت بھی ہوئی نا بھی ہوئی اب کچھ سنت تو بھرا بیان سنتے ہیں اور اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں تمام اسلامی بھائی مدنی چین کے ناظرین گجران والا میں بھی آج ہمارے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہوں گے اور آج سے یوم مشتاق منایا جا رہا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مدری سے شعراء کے مرحم نگران ہوئے ہیں اللہ ان کو گری کے رحمت فرمائے ان کی تربت کروڑوں کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے آج ایک تعداد عاشقہ نے رسول کی وہاں بھی پہنچی ہوگی صحرۂ مدینہ باب المدینہ ٹول پلازا اور ان شاء اللہ تعالی عالمی مدی مرک فیضان مدینہ باب المدینہ سے مدری مذاکرے کا بھی سلسلہ ابھی ہوگا تو ہر ایک اپنے عصبی حال نیت کرے ایک اول تاخر مدری مذاکرے میں شریک رہوں گا موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا دکا وغیرہ لگا دو تو صبر کروں گا آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا مدنی مذاکرے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں پر انفادی کوشش کرتے ہوئے ملاقات بھی کروں گا میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا کاگانے اور لگوانے سے بچوں گا حدیث پاک بلگوانی والو آیا پہنچا تو میری طرح سکی آیت ہو اس حدیث پاک کی پیروی بھی, بھی کروں گا دعوت اسلامی کی جملہ مدنی گام بشمل مدنی خافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع بھی کروں گا ان شاء اللہ حبیب میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب کا پیارا پیارا مہینہ اپنی برکتیں لیے ہوئے آیا اور ہم سے رخصت ہوا شابان المحزم کا بھی پیارا پیارا مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور اب اس کے چند ہی ایام رہ گئے ہو سکتا ہے کہ آنے والی رات شب تراوی ہو ہاں ممکن آنے والے ہفتے کی رات آنے والے ہفتے اگلے ہفتے کی رات شب تراویش ہو ہو سکتا ہے اور ماہ رمضان اور مبارک کا چاند نظر آ چکا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عارفیت کے ساتھ ذوق و شوق اور سلامتی کے ساتھ اس عبادت کے مہینے کو پانا نصیب فرمائے ماہ اعتکاف کو پانا نصیب فرمائے ماہ تراویش کو پانا نصیب فرمائے ماہ تلاوت کو پانا نصیب فرمائے یقیناً یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ وہ عظیم ماہ ہے ماہ مبارک ہے کہ جس میں فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چھما چھم برستی ہے نیکیوں کا جو ثواب ہے کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یقیناً اس ماہ میں آشکان رمضان لوٹنے فیضان رمضان کمر باندھ لیتے ہوں گے اور اپنے آپ کو ریڈیوس کرتے ہوں گے اپنے دنیاوی معاملات سے کیونکہ ایک تعداد وہ ہے جو کہ اس ماں کے ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اسٹاک ٹیکنگ کرتی اسٹاک کرتی ہے اور اب بھی مارکیٹوں میں رش لگا رہتا ہے کیونکہ وہ کلیئرنگ سیل چل رہی ہوتی ہے پرانا مال نکالا جا رہا ہوتا ہے نیا مال آیا آنا ہوتا ہے پھر نیا مال بیچنے کی پوری ایک تحریک ہوتی ہے مقصد غالباً ان کا شاید یہی بنتا ہے کہ ان کو اپنے سرمایہ کو کھلا کرنا ہے اور نیا سرمایہ لگانا ہے اور نیا نفع کمانا ہے یہ ان کی ایک سوچ ہے کہ ایک تعداد ہے جس نے اس ماہ کو محض کمانے کا مہینہ بنایا دولت کمانے کا مہینہ بن جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دولت یہیں رہ جائے گی جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین تین چیزیں قبرستان آتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں ایک وہی رہ جاتی ہے تو جو وہی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ وہ امال ہوتے ہیں امال ہمارے ساتھ رہتے ہیں نہ مال و دولت قبر میں آتے اس کا آنا ہے نہ رشتے دار وہاں رکتے نہ قبر میں آتے ہیں تو جو وہ عمل جس سے ہماری قبر میں راحت ہو ہماری آخر صورے یقیناً اس کی تیاری کرنے اس کے لیے کمر باندھنے ذہن بنانے کا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وہ یہ مبارک ماں آنے والا جس میں ہمیں قفرت کے ساتھ عبادت واقعی کرنی چاہیے کیونکہ دنیا کا یہی نظام ہے کہ جب مارکیٹ میں تیزی آتی ہے تو دولت کمانے والے اور کاروبار کرنے والے لوگ اس طرف اپنا رخ کرتے ہیں دھیان بڑھاتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں گروپ بناتے ہیں پراپرٹی میں تیزی آتی ہے تو گروپ بنتے ہیں پینل بنتے ہیں انویسٹمنٹ جمع کی جاتی ہے لوگ جمع ہوتے ہیں میٹنگیں ہوتی ہیں کانفرنسیں ہوتی ہیں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سیزن میں نفع کما سکیں اب جو عبادت کا ذوق رکھتے ہیں عبادت کا شوق رکھتے ہیں ان سب کے لیے یہ ماں آ رہا ہے اور میں عام اس آشکان رسول سے میں یہ عرض کروں کہ عبادت یہ کام آنے والی ہے ریاضت یہ کام آنے والی ہے سچائی یہ کام آنے والی ہے مال و دولت کمانے کے لیے ہی ہم پیدا نہیں ہوا نے گھر بار کی کفالت کرنا ایک ضرورت کے تے روزگار کمانا یہ کہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ذرا غور کیجئے مہینہ کون سا آنے والا ہے اس ماہ میں جتنے فضائل عبادت کے بیان کیے گئے جتنے اس میں ترغیبات قرآن پاک کی تلاوت کی بیان کی گئی جتنی ترغیبات نماز با جماعت کے حوالے سے ہمیں دی جاتی ہیں اور واقعی آپ دیکھتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرینوں پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی کئی آپ دیکھیں کہ شیطان قید کر لیا جاتا ہے آپ کو رمضان المبارک مبارک کا چاہ نظر آتے ہی جو پورا سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھی آپ کو تراوی میں نظر آئے گا آپ فجر کی نماز پہلے روزے کو شہری کرنے کے بعد فجر کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں ادا کریں آپ کو لگے گا کہ آج فجر ہے کہ جمع ہے بعضوں کا جمعہ سے بھی زیادہ محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ذوق آتا ہے ایک شوق آتا ہے ایک جذبہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے اب ایسی کیفیات جو ماہ رمضان میں ہمیں نصیب ہوتی ہے ہمیں مناظر نظر آتے ہیں تو یہ اس ماہ کی ایک مہنا کو جھلک بتائیے وہ شخص جو نمازی بھی ہے نا پھر بھی مسجد میں زیادہ در بیٹھنا اس کو نہیں آتا اور وہ باہر نکل جاتا ہے ایسے ایسے لوگ بلکہ بے نمازی ماہ رمضان بلکہ پورے ماہ رمضان کے اتق کے لیے مسجد کا راستہ لیتے ہیں وہ مہینہ آنے والا ہے وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے وہ مغفرت کا والا مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ آنے والا ہے کہ افطار کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگ رو, رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تحریر کے لطف ہیں تحجد کے لیے لوگ اٹھتے ہیں آشقن رسول اٹھتے ہیں تحجد کے لیے تحجد ادا کی جاتی ہے ایسا مہینہ آنے والا ہے آئیے اس کی تیاری کریں کیونکہ وقتی طور پر جیسے ہی وہ ماہ آتا ہے دو پانچ دس دن ہفتہ تھوڑا سا جوش رہتا ہے پھر ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اگر آج ابھی اسی وقت سے نیت کر لی جائے کہ ہم اس وقت استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں بس آج سے ہمارے ایام شروع استقبال ماہ رمضان کہ بس یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے یہ پیارا مہینہ آنے والا میں اس کا استقبال کروں گا اس کے استقبال کے لیے کیا کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بڑھیں توبہ اور استغفار کی طرف بڑھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نہبدین میں کچھ اس طرح کا مضمون ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جب بندہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے تو جو چیز اس کے اور عبادت کے درمیان زبردست قسم کی رکاوٹ بنتی ہے وہ گناہوں کی عادت ہوتی ہے گناہوں کی عادت اور گناحوں کی نخوصت یہ عبادت کی توفیق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی ہو بہت بڑی رکاوٹ ہے جو عبادت کرتے ہیں اور جو عبادت کا ذہن رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کی طرف آئے پہلے اتخفار کی طرف آئیں اے بے نمازی ہو جھوٹ بولنے والوں اے رشوت کا لین دین کرنے اس سود کا کاروبار کرنے والو ماں باپ کو ستانے والو حرام روزی کمانے والو گانے باجے سننے والو فلمیں ڈرامے دیکھنے والو داڑھی منڈانے والو اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا جو جو اس وقت اس سنتو بھرے بیان میں شامل ہیں آئیے توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے یہ بہت بڑی دیوار ہے میرے میٹھے اور پیارے سائیں بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں گناہوں کا احساس عطا فرمائے ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ نماز قضا کرنے کی عادت مجھے کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلا دے جھوٹ کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے دشوت کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے حرام روزی کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے گانے بازو فلمیں ڈراموں کی عادت کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے گناہوں کا احساس یہ ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا کیا یا بڑا کیا یہ دیکھے کہ نافرمانی کس کی کی ہے ادلا ارزب کی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر گزرتے اللہ کی رحمت پر قربان جائیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر قربان جائیے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ابھی اسی وقت استقبال ماہر رمضان کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مجھے عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے اس نیت کے ساتھ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور پکا عزم کر لیں آج ابھی اسی وقت ابھی اسی وقت پکا عزم کر لیں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی پکی نیت کریں اے گجرا والا والو آپ بھی نیت کرتے ہو میری کوئی نماز خزاں نہیں ہوگی نماز تو کجا جماعت تک نہیں جانی چاہیے حضرت سیدنا نہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت سیدنا ابن عمر ردی اللہ تعالی عنہما جب کبھی کسی عذر کے سبب عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو پاتے بعض اوقات جماعت نہ جماعت چھوڑنے کے آزار شرعی آزار ہوتے ہیں ریزنس ہوتے ہیں وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اجازت ہوتی ہے کہ جماعت ترک کی جا سکتی ہے وہ آزار الگ بیان کیے جاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اگر کسی عذر کے سبب عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو پاتے تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عزرت بشر بن موسا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے عزرت سید نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں عزر سعید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما ساری رات نماز میں مصروف رہتے پھر فرماتے ہیں نافع کیا سحر کا وقت ہو چکا ہے میں عرض کرتا نہیں تو آپ دوبارہ نماز میں مصروف ہو جاتے کچھ دیر کے بعد پھر پوچھتے نافے کیا سحر کا وقت ہو چکا ہے میں عرض کرتا جی ہاں سحر ہو چکی تو پھر آپ بیٹھ جاتے اور استغفار اور دعا میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا حضرت سعید محمد علیہ رحمت اللہ اس سے مروی ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو جب بھی بیدار ہوتے نماز مشکول ہو جاتے تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے میں نے کچھ مدنی پھول اور عبادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر عبادت کا ذوق عبادت کا شوق پیدا ہو اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو میٹھے اسلام بھائیو ہو اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے ہمیں کیا ہو گیا ہے موسن بلا رہا ہئی اج فلاح ہئی ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے نہیں ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم دکان پر بیٹھ کر گھروں میں بیٹھ کر فضول بیٹھے رہتے ہیں یا گناہوں بڑے معاملات مشغول رہتے ہیں لیکن مسجد کی طرف نہیں بڑھتے ہمیں کیا ہو گیا ہے ذرا سوچیے ہمیں کیا ہو گیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا عادت ہے کہ منادی پکار رہا ہے فلاح ہیا آل فلاح آؤ بھلائی کی طرف آؤ نماز کی طرف لیکن ہم نماز اور بھلائی کی طرف نہیں بڑھ پاتے ہمیں کیا ہو گیا ہے اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک مبارک کی آمد کی تیاری کیجیے استقبال ماہ رمضان کے لیے اپنا ذہن بنائیے نماز کی پابندی کا ذہن بنائیے جماعت کے ساتھ پابندی کا نماز ادا کرنے کا ذہن بنائیے تلاوت کا ذہن بنائیے آج سے ہی قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنا لیجیے آج صحیح ہی مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے کا ذہن بنا لیجئے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر اپنے قرآن کو درست کروں گا عبادت کا ذہن بناؤں گا نیکی کا ذہن بنانے کی بس اب, اب ابتدا ہے تو جو گجرا والا میں اسلامی بھائی جمع ہیں باب المدینہ طول پلازا سہرائی مدینہ میں یوم مشتاق منانے کے لیے جو آشکا نے رسول جمعہ ہیں فان مدینہ میں جو اسلامی بھائی جمعہ ہیں میرے چلنے کے ناظرین رمضان آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا ہے رمضا آ رمضان آنے والا ہے تو رمضان آنے والا ہے عبادت کا ذوق عبادت کا شوق تلاوت کا ذوق تلاوت کا شوق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے حضرت سعید نا خالد بن عبداللہ اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سعید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہمارے ہاں قیام پذیر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تحجد ادا فرمایا کرتے تھے ایک رات طلوع فجر سے کچھ پہلے مجھ سے فرمایا ابو غالب کیا تم اٹھ کر نماز نہیں پڑھو گے کیا کاش تم تیائی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے میں نے عرض کی اب تو وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے صبح طلوع ہونے کے قریب ہے اتنے کم وقت میں میرے لیے تہائی قرآن پاک پڑھنا کیوں کر ممکن ہوگا پرمایا سور اخلاص یعنی قل اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے حضرت سیدہ نافے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت سعین عبداللہ بن عمر ربی اللہ تعالیٰ عنما ظہر سے اثر تک عبادت میں مصروف رہتے تھے حضرت سین تاؤس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے حضرت سید عبداللہ بن عمر ربی اللہ تعالیٰ عنما کی طرح کسی کو نماز پڑھتے اور ان سے زیادہ کسی کو اپنا چہرہ ٹھیلیاں اور قیام میں پاؤں قبلہ رو کرتے نہیں دیکھا تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ان کے واقعات جو میں نے کچھ بیان کیے مدنی مذاکرے سے پہلے اور ان میں ان کی سیرت کا صرف ایک ہی پہلو بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نما کا وہ ان کا عبادت کا ذوق و شوق جماعت نماز تحجد قرآن کی تلاوت وغیرہ تاکہ ہمارا ذہن بنے اور ہم یہ پکی نیت کریں کہ آنے والا رمضان ہمیں عبادت کے ساتھ گزارنا ہے ہم نیت پچھلے سالوں بھی کرتے رہے یقین کیا کرے ہماری عجیب و غریب سی سال بھر کی ایک روٹین ہے عادت ہے اور وہ اتنی تیزی جلدی ماہ رمضان کے آتے ہی تھوڑا سا چینج آتا ہے پھر دوبارہ وہیں کے وہیں ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا ہو سکے تو یہ آنے والا ماہ رمضان آپ اتکاف کر لیجئے جی آپ اتکاف کر لیجئے اللہ توفیق دے باب المدینہ کراچی عالمی مدی برکر سیدان مدیرہ میں آ جائیں الحمدللہ امیر میر سنت بھی یہیں پورے ماہ رمضان کا احتقاف کیے ہوئے ہوتے ہیں مدنی مذاکروں کا دو دو سلسلہ ہوتا ہے مناجات و دعا و فرض علوم و قرآن پاک دروس پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے عاشقہ نے رسول کی صحبت ماحول ملتا ہے تو عبادت کا ذوق و شوق بھی بنتا ہے ہمارا ماحول عجیب و غریب ہے ایک نمازی کی دوستی ہمیں نمازی بنا دیتی ہے اور ایک بے نمازی کی صحبت ہمیں بے نمازی بنا دیتی ہے صحبت تو یہاں تو ہزاروں عاشقہ نے رسول کی اللہ کی رحمت سے ہمیں صحبت نصیب ہو سکتی ہے مسجد کی خوبصورت مسجد کا خوبصورت ماحول پاکیزہ ماحول باہر بازار بد نگاہیوں کے اتنے مواقع پھر غفلت کے اتنے مواقع کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آنے والا رمضان میری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے اور اس کو یادگار رمضان بنانے کے لیے میں یادگار اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کا رخ کر لو اگر جو دنیا بھر میں اسلامی بھائی بال اگر فیضان مدینہ باب المدینہ نہیں آ سکتے تو دعوت اسلامی کے جام بھی اتکاف ہوتے ہیں وہ اعتقاف کر لیجیے ہاں ابا کاپ آپ کہیں کہ پورا ماہر رمضان میں اتقاف نہیں کر سکتا تو جتنا جتنے دن کر سکتے ہیں کر لیجئے ورنہ کم از کم آخری اشرے کا سنت اتقاف کرنے کی تو تمام ہی اسلامی بھائی ہو سکے اللہ توفیق دے تو نیت اگر ذہن بنتا ہو تو نیت کیجئے کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالی رمضان مبارک کے آخری اشرے کا اتقاف تو کر ہی لوں گا اور اللہ توفیق ہے تو پورے ماہ رمضان کا اتکاف کروں گا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کا استقبال ایمان آفیت اور سلامتی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جو فیضان مدینہ میں اتقاف کرنے کی نیت کر چکے ہیں ان کی بارکاہ میں عرضے کے ہو سکے تو ایک دن پہلے ہی آپ فیضان مدینہ کا رخ کر لیجیے گا یہاں آ جائیے گا مثال کے طور پر اگر ہفتے کو آنے والے ہفتے کو اگر چاند رات متوقع ہے تو جمعہ فیضان مدینہ میں ادا کر لیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا کوشش کیجیے یہ نیت بن جائے تو آسانی رہے گی انشاءاللہ شاء اللہ وجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب چلیں چلتے ہیں امیر سنت کے مدنی مذاکرے کی طرف حبیب